نوئی تو سن تل ا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز و کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار بار ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں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 صلی اللہ و سلم و علیکم و سلامن یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ایک مرتبہ پھر ہم فرض علوم کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا اس کورس میں شرکت کرنا علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے ایسا نافے بنائے ایسا نفع بخش بنائے کہ اس علم کے حصول کے بعد ہم اللہ تبارک کا تعالی کے محبوب و مقرب بننے میں کامیاب ہو جائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فرض علوم کورس میں ہم موقع ب موقع مختلف موضوعات کے بارے میں جو اہم شرعی رہنمائی ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں آج انشاءاللہ شاء اخلاقیات میں سے ایک اہم موضوع ریاکاری کاری کے بارے میں ہم انشاء اللہ شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیے باطینی گناہوں میں سے سب سے زیادہ پوشیدہ گنا ریا میں مبتلا ہونا ہے اور یہ وہ گناہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے تعبیر کیا ہے چنانچے شوہ تعالی علیہ و علی وسلم کا یہ فرمان شاہی نقل کیا گیا ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے صحاب کے رام علی مردوان نے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک اصغر ہے مزید فرمایا بروز قیامت جب امباحجل بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے پس دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس سے کیا جزا ملتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے انسان عبادات کی مشقت اختیار کرتا ہے وہ عمل جو اللہ کی رضا کا باعث بننے والا تھا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے اسے درجات ملنے والے تھے وہ عمل جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا سکتا تھا جب اس عمل میں اس نے مخلوق کو دکھانے کی نیت شامل کر لی تو اب اس کا وہی عمل جو باعث اجر و ثواب تھا اب اس فاسد نیت کی وجہ سے یہ اجر و ثواب کا باعث نہ رہے گا بلکہ اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کا سبب بن جائے گا جس طرح ایک مشرق عبادت میں اللہ از وزل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اسی طرح کاری کے گناہ میں مبتلا شخص اپنے نیک آمال سے خدائے مخلوق نہیں بلکہ مخلوق خدا کی رضا کا طالب ہوتا ہے چنانچہ اسی معافلت کی بنا پر کہ ایک عمل تھا تو اللہ کے لیے وہ عمل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے تھا خالق کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن جب مخلوق کی رضا بھی اس معاملے میں شریک ہو گئی تو اب یہ عمل شرک اصغر کہلایا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو روتے ہوئے دیکھا وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے لیکن وہ بتوں چاند سورج اور پتھروں کی پوجا نہیں کریں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس گناہ کی مکمل معرفت اس کی پہچان کہ کب آدمی ریا کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کی پہچان اللہ کا بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے کیونکہ اس معاملے میں کم علمی اور غفلت کے باعث نیک اعمال سے سوائے مشقت کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا اور یوں کثیر محنت کے باوجود انعام کے بجائے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے یاد رکھیے دیگر باطنی امراض کی طرح اس گناہ کی معرفت کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے اس کی تعریف اس کے ممانعت اور نقصانات کا بیان پھر اس کے بعد اس کی علامات کیا ہیں اور محاسبہ اور آخر میں علاج یہ اہم چیزیں ہیں جو اس باطنی مرض کے متعلق اس کے علاج کے حوالے سے بہت ضروری ہے چنانچہ آئیے ریاکاری کاری کی ہم نے تعریف حدیث میں سن تو لی مزید جو اس کی اصطلاحی تعریف علماء نے بیان کی وہ سنتے ہیں چنانچہ علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب تعریفات میں ریاکاری کاری کا بیان کرتے ہوئے ریاکاری کاری کی تعریف بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ار ریا ترک الخلا صف بیملاح غیر اللہ ہی یعنی عمل میں اللہ عزا وجل کے بجائے عمل میں اللہ عزا وجل کی بجائے کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل میں اللہ عزا وجل کی بجائے کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کو ترک کر دینا اخلاص کو ترک کر دینا ریا کہلاتا ہے عمل میں اللہ وجل کی بجائے کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کو ترک کر دینا اخلاص کو چھوڑ دینا ریا کہلاتا ہے یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ ازل کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہوں اسے اب اللہ کی رضا کی بجائے کسی مخلوق کی رضا پانے یا دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا ریاکاری کہلاتا ہے پھر اس میں ایک اہم امر یہ بھی قابل غور ہے کہ ابتدان ریا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ریا مخلوط مخلوط آخر میں تو ہے اردو میں اسے توے کہتے مخلوط ریائے غیر مخلوط ریائے مخلوط اور ریائے غیر مخلوط اب ریا مخلوط کیا ہے ریائے مخلوط سے مراد عمل اختیار کرتے ہوئے مخلوط کی ریزہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی ریزہ کو بھی ملحوظ رکھنا یعنی عمل کر رہے ہیں اس میں مخلوق کی رضا بھی مطلوب اور اللہ تعالی کی رضا کی نیت بھی شامل ہے یعنی دونوں نیتیں آ اللہ کی رضا اور مخلوق دونوں کو راضی کرنا مثلا ایک شخص نماز کا عادی ہے اب وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ نماز جب لوگوں میں پڑھتا ہے اب دیگر حاضرین کے سامنے نماز وہ خوشو و خوضو سے ادا کرتا ہے بڑے اس کے ارکان اطمینان سے ادا کرتا ہے قیام بڑا طویل کرتا ہے رکو بڑا سکون سے کرتا ہے سجدہ بہت خوشی و خو سے کرتا ہے اب یہ لوگوں کے سامنے تو یہ کیفیت ہے عمل یہ ویسے بھی کرتا نماز یہ ویسے بھی پڑھتا عادی ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے اس نے قیام طویل کر دیا قراءت اچھی کر لی لوگوں کی وجہ سے رقو طویل کر دیا لوگوں کی وجہ سے سجدے کی کیفیت کے اندر خوش و خزو ظاہر کر رہا ہے جب کہ تنہائی میں پڑتا تو کیسے پڑتا بس نہ قیام کی پرواہ نہ رکو کی پرواہ نہ سجود کی پروا جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی وہ تنہائی میں نماز پڑھ لے اب یہ ہے ریائے مخلوط یعنی اصل عمل کے اندر وہ اللہ کو اللہ کی رضا تو پائی جا رہی ہے لیکن اس عمل کے اندر زیادہ تسنو آ گیا بناوٹ آ گئی زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا کر رہا ہے تاکہ مخلوق متاثر ہو اور ماں بدولت کو بڑا بہترین نمازی گردانا جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس صورت میں اخلاص جتنا کم ہوتا جائے گا ثواب میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی گویا کے اس قسم میں سواب کی کچھ نہ کچھ امید باقی رہتی ہے کیونکہ اللہ سورہ قحف کے اندر ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے عمل نیک ہے اللہ کی رضا کی نیت بھی اس میں تھی لیکن مخلوق کو متاثر کرنے کے لیے دنیاوی طور پر مخلوق کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے خود کو عبادت گزار کہلانے کے لیے جب اس نے اس عمل کے اندر کچھ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی تو اب اصل عمل باقی ہے ریاکاری کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کا ثواب اسے مل سکتا ہے مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ارض کر دیا گیا کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے یعنی لوگوں کی وجہ سے نماز کو طول دینا تسبیح پڑھنا دیگر جو اذکار ہیں یہ اچھے انداز میں کرنا لوگوں کی وجہ سے ہے یہ مضموم قابل گرف اور بعض اکابرین سے اس قسم کی ریاکاری پر مکمل گرف کے کلمات بھی منقول ہیں جیسا کہ ایشیا العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ اگر میں اللہ ازل کی راہ میں لڑوں اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی جانب سے بھی تعریف کا ارادہ ہو کہ مخلوق مجھے بہادر کہے گی جری کہے گی اسلام کا بڑا عظیم خدمت سمجھے گی تو میرا یہ عمل کیسا ہے فرمایا تجھے کچھ بھی ثواب نہ ملے گا اس شخص نے یہی بات تین مرتبہ دریافت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر بار یہی جواب دیا اور آخر میں ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں یعنی شرک ایک تو ہے عبادت کے اندر شرک نفس عبادت میں وہ شرک نہیں ہے لیکن اب وہ عبادت جو اللہ کے لیے کرنی تھی اس میں اس نے کسی اور کو شریک کر لیا اب یہ بھی گویا کہ شرک خفی اس کو کہا گیا شرک اصغر کہا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک کا تعالی فرماتا ہے کہ میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں یہ تو تھا ریا مخلوط یعنی جس میں خالق کی رضا بھی ملحوث اور مخلوق کی رضا بھی مطلوب اب دوسری صورت ہے ریائے غیر مخلوط اسے آپ ریزا ریائے خالص بھی کہہ سکتے ہیں اب وہ کیا ہے کہ کسی عمل کو فقط مخلوق کی ریزا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا کسی عمل کو فقط مخلوق کی ریزا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا کسی عمل کو فقط مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا اور اس میں اللہ تعالی کی رضا بالکل ملحوظ نہ ہو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں لیکن یہ کسی مقام پر گیا کسی کے یہاں گیا لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں اس نے دیکھا کہ اب تو یہاں تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے بے نمازی ہے یہ شخص صحیح نہیں ہے اب عام طور پر یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اب اس مجمے کی وجہ سے مخلوق کی وجہ سے مخلوق کی نظروں میں گر نہ اب یہ نماز پڑھ لیتا ہے در حقیقت اس نے نماز نہیں پڑھنی تھی لیکن اس نے نماز کیوں پڑھی فقط مخلوق کی ریزا کے لیے اور یہ عمل ریاء خالص کہلاتا ہے اس صورت میں چونکہ ریزا علاحی بالکل مطلوب نہیں ہے لہذا ثواب کی امید رکھنا فضول یہ بھی حرام اور اس پر بھی توبہ واجب یہ تو دو صورتیں تھیں ریائے مخلوط ریائے غیر مخلوط ایک صورت بیچ کی بھی ہے کہ بسا اوقات شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ عمل بظاہر مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے تو اب اس میں کوئی گرفت نہیں کیونکہ اس معاملے میں شریعت کی اجازت ہی جواز کی دلیل ہے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علی امردوان کے پاس جانے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ایک مٹکے میں دیکھ کر اپنا امامہ مبارک اور بالوں کو درست فرمایا اب مٹکے میں چونکہ پانی تھا پانی میں اکس نظر آتا ہے جیسے آئینے میں عکس نظر آتا ہے تو جب صحابہ کرام علی امردوان کی مجلس میں جانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لے جانے لگے تو مٹکے میں موجود پانی کے اندر دیکھ کر اپنا امامہ مبارکہ بھی درست فرمایا اور اپنے بالوں کو بھی درست فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ہاں ان اللہ تعالی یحب من البدی زین اقوان ہی ادا خراج آئی آپ فرماتے ہیں ہاں بے شک اللہ اپنے اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے جائے تو زینت اختیار کرے اب یہ عمل ایسا ہے اس میں نیت کو بہت زیادہ دخل ہوگا اس میں بھی در اصل مقصود رضا الہی ہو مثلا مثلاً لگا رہا ہے تو کیوں لگا رہا ہے نیت یہ ہو کہ میں اس خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلمانوں کی مجلس میں جاؤں گا تو معطر رہوں گا میرے جسم کی اگر بدبو ہے تو اس بدبو سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاؤں گا علم دین کی مجلس میں حاضر رہوں تو اس علم دین کی مجلس کی تعظیم کروں گا مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد کی تعظیم کی نیت سے اتر لگائے قرآن کی تلاوت کروں گا حدیث کی تل... حدیث کا سما کروں گا حدیث سنوں گا اب یہ جب نیتیں شامل ہوں گی تو بظاہر یہ لوگوں کی مجلس میں جا رہا ہے اس کا یہ عمل باس سے اجر و ثواب بن جائے گا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ آپ نے اس دور میں نیت کے بارے میں بہت بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی درس و بیان کرنا ہو درس و بیان سننا ہو مسجد میں آنا ہو علم دین کی محفل میں شریک ہونا ہو یا اس کے علاوہ جیسے ہم نے خوشبو کے بارے میں سنا خوشبو لگانی ہو موبائل فون رکھنا ہو یا اور دیگر کئی ایک کام ہے کھانا کھا رہے ہیں بیت الخلاء میں جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اس طرح کے وہ معاملات جس میں عموماً ہمارے یہاں نیتیں نہیں کی جاتی امیر اہل سنت دامت برکات مولالیہ نے نیتوں کے بارے میں ایسے بہترین مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ عمل ایک ہے نیتیں چالیس ہیں تو چالیس اعمال کا ثواب ملے گا عمل ایک ہے نیتیں 63 ہیں تو آپ کو 63 اعمال کا ثواب ملے گا اور یہی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت دی دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتح رضویہ شریف میں بھی فرمایا اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی بھی شاعر فرماتے ہیں کہ علم نیت ایسا ہے کہ ہم نے جو نیتیں پیش کر دیں مثلاً مسجد میں جانے کی چالیس نیتیں ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی نیتیں ہیں خوشبو لگانے کی نیتیں ہیں موبائل استعمال کرنے کی نیتیں اب انہیں نیتوں کو آپ کہیں کہ یہ حتمی نیتیں فائنل ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی ایسا نہیں علم نیت جاننے والا اس میں مزید اچھی اچھی نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے اب میں بھی نیت کر لیتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے اس سے پہلے ہو سکتا ہے امامہ باندھتے ہوں تو اس لیے باندھتے تھے کہ ایک ہمارے ابتدا تو جب مدنی ماحول میں آئے سنت کی نیت تھی اب جب جب امامہ باندھنا ہے سنت کی نیت سے باندھنا ہے اب یہ نیتیں کریں گے لباس سنت کے مطابق پہن رہے ہیں سنت کی نیت کریں گے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں سنت کے مطابق داخل ہو رہے ہیں سنت کی نیت کریں گے ان شاء اللہ جب جب موقع ملے گا ہم نیت کے بارے میں خوب اپنے آپ کو متوجہ کر کے اچھے اچھے اعمال سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ان شاء اللہ السوجل میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ریا کی تعریف اس کی اقسام یہ ہم نے سن لی اب اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں سن لیتے ہیں یاد رکھیے فطرت انسانی خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں بے حد محتاط ہونے کا مشورہ دیتی ہے اگر حالات صحیح نہ ہوں علم ہو کہ باہر نکلیں گے تو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آدمی کتنا سینسٹو ہو جاتا ہے کہ مجھے اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے حالات خراب ہیں یا کسی سلسلے میں نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہے فوراً انسان اپنے اس دنیاوی نقصان کی وجہ سے محتاط ہو جاتا ہے نفس بھی خوف کے باعث اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اب اگرچہ کہ باہر جانے میں مزہ آ رہا تھا باہر جانے میں انجوائےمنٹ تھی انٹرٹینمنٹ تھی لیکن جب ذہن میں یہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو نقصان پہنچ سکتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نفس فوراً اس جانب اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے نہیں مجھے نہیں جانا نقصان پہنچے گا اب اخروی لحاظ سے ریا کی بنا پر کون کون سے نقصانات ہمیں درپیش آ سکتے ہیں ہمیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب چونکہ دنیاوی معاملات میں کیا ہوگا نقصان زیادہ سے زیادہ ہماری جسم کو پہنچے گا لیکن اگر ریاکاری کی تباہ کاریوں پر متلے نہ ہوئے یا متلے تو تھے لیکن ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کی عملی کوششیں نہ کی تو دنیا اور آخرت میں زبردست نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیوں تھے یہ بات یاد رکھیے کہ ریاکاری کی جو آفتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی آفت وہ یہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے وہ لوگ جو ریاکاری کے مرتکب ہوں گے ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے جیسا کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ قرآن پاک کے تیسویں پارے کی سورت الماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فوائل الملین بس ان نمازیوں کی ہلاکت ہے اللہ ہم الب جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللہ دودی یور جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں پھر سنیے پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں یا تک کریمہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھی یہ لوگوں کے سامنے تو نمازیں ادا کرتے لیکن تنہائی میں غفلت و سستی کا شکار رہتے تھے نیز اعمال میں ریاکاری کاری سے کام لیتے تھے اب پہلی ہلاکت تو یہ ہے کہ ایسے شخص کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے اس کے ساتھ ساتھ اعمال نامقبول مقبول رہتے ہیں ریاکار کے عمل قبول نہیں کیے جائیں یہ دوسری آفت چنانچہ اترغیب و میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کرے جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کرے تو وہ تمام عمل میرے غیر کے لیے ہے تو وہ تمام عمل میرے غیر کے لیے ہے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے اللہ تبادلہ و تعالی ریاکار کار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کر لے اس میں غیر کی بھی داد چاہے غیر سے کوئی نفع چاہے غیر کو متاثر کرنا چاہے اب اس کی آفت کیا ہے ارشاد فرمایا یہ عمل میرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عمل سارے کا سارا میرے غیر کے لیے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں اسی طرح میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو اللہ جل ایسے عمل کو ذرہ برابر بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو یہ دوسری آفت تھی اعمال قبول نہیں ہوتے تیسری آفت یہ ہے اس کی بنا پر نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں ایک ہے اعمال کا قبول نہ ہونا اور ایک ہے اعمال کا برباد ہو جانا چنانچہ اللہ تبارہ و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو میں ارشاد فرماتا ہے تو وی فکما لہوری آس ترجمہ اے کنز ایمان احسان جتا کر اور ازیت پہنچا کر احسان جتا کر اور عذیت پہنچا کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور عذیت پہنچا کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے یعنی ایک شخص نے عمل تو کیا لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے وہ جس پر مثال کے طور پر کسی کو اس نے صدقہ دیا کسی کو مال دیا غریب آدمی تھا اب کسی موقع پر جب بگڑ گئی تو اب آ کر اس کا اس کو احساس دلا رہا ہے احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا اب گویا کے یہ اپنے اس نیک عمل کا اعلان کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو اذیت پہنچا کر اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے حضرت سیدنا القادار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا فرمان ہے جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ زب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو علی مم الصدور ہے جو دلوں کے احوال پر باخبر ہے جو دلوں کے احوال جاننے والا ہے وہ رب علیم و خبیر اس بندے کے عمل کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ میرا میرے بندے کو دیکھو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے ریاکاری کی ایک اور آفت یہ ہے کہ ریاکار کے لیے اللہ عزب اجل کی جانب سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے ریاکار کے لیے اللہ عزا ودل کی جانب سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے چناتے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ ودل ارشاد فرماتا ہے میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں جو کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے میں نے اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا جو کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے میں نے اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا اسی طرح ریا کاری کی ایک اور آفت یہ ہے کہ بروز قیامت ذلت اور جہنم میں داخلہ مقدر ہوگا بروز قیامت ذلت اور جہنم میں داخلہ مقدر ہوگا جیسا کہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے بروز قیامت جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا مشہور روایت ہے بروز قیامت اللہ تبارہ کا تعالی سب سے پہلے چند لوگوں کو طلب فرمائے گا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جسے رائے خداجل میں شہید کیا گیا ہوگا اللہ سجل کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اللہ تبارہ کا تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی میں نے تجھ پر یہ انعام کیا میں نے تجھے فلاں نعمت دی اب ارشاد ہوگا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا وہ کہے گا یا رب تیر راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا اللہ عز و ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے سو تجھے کہہ لیا گیا حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے عمل کے اندر ریاکاری کاری آ گئی انسان جان سے زیادہ قیمتی اور کسی شے کو نہیں سمجھتا جان جیسی قیمتی ترین شے کو انسان بظاہر یہ مسلمان دین اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کر رہا ہے لیکن اس کے نفس نے اس شیطان نے اس کو ہیلے بہانوں سے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا اس کے دل میں یہ بات ڈالی یہ خیال ڈالا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے اس نے اس چیز کو اپنی نیت اور ارادے میں شامل کر لیا اب جان بھی پیش کر رہا ہے لیکن اس پر جو انعام تھا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گلنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی سوائے قرض کے تمام گناہوں کی مقصرت فرما دیتا ہے اتنا عظیم انعام شہادت کا بدلہ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کی نیت فاسد ہوگی اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو تجھے کہہ لیا گیا سو حکم ہوگا سے منہ کے بل گسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اسی طرح پھر ایک اور شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے علم سیکھا ہوگا لوگوں کو سکھایا ہوگا قرآن پڑھا ہوگا لوگوں کو پڑھایا ہوگا بروز قیامت اسے بھی سب سے پہلے پیش کیا جائے گا اللہ تبارک کا تعالی اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا یہ اقرار کرے گا اے مالک مولا ہاں تو نے مجھے نعمتیں اطا فرمائی حکم ہوگا تو نے نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا یہ عرض کرے گا اے اللہ زوجل میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور تیری ریزا کی خاطر قرآن پڑھا اللہ زوجل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور ت نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے کہا جائے سو کہہ لیا گیا حکم ہوگا اس سے بھی منہ کے بل گسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے غور فرمائیے علم کے کتنے مراتب ہیں عالم کی کیا شانیں ہیں قرآن پڑھنے والے کے کتنے مراتب و مدارش بیان کیے گئے لیکن جب علم دین کے حصول میں اور قرآن کی قراعت کے علم کے حصول میں اس علم کو پھیلانے کی وقت اگر نیت یہ ہو کہ مخلوق مجھے عالم کہے گی مخلوق مجھے قاری کہے گی مخلوق مجھے اچھا عالم یا اچھا قاری کہے گی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ عمل رضائے الہی از وجل کا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا اور بروز قیامت تمام مخلوقات موجود ہوں گی ریا کار کو ان تمام مخلوق, اس تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارہ و تعالی زلیل و رسوا فرما کر داخل جہنم فرما دے گا اب تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کیا تھا اس سے اللہ تبارک کا وطالہ فرمائے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائیں یہ عرض کرے گا ہاں اے مالک و نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں حکم ہوگا تو نے نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا عرض کرے گا اے اللہ عز و جل، میں نے ہر اس راہ میں تیری رضا کی خاطر مال خرچ کیا جس راہ میں مال خرچ کرنا تجھے محبوب تھا اللہ زبل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے سو تجھے کہہ لیا گیا حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے میرے میٹھے میٹھے اسکامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام غور ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں میں <مزان> <مزان> اگر حج کر رہا ہوں اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں میں اگر تصویر پڑھتا ہوں لوگ اس, اس لیے تاکہ لوگ مجھے ذکر و اذکار کرنے والا کہیں میں اگر درس کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا درس کرنے والا میں اگر بیان کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے اچھا مبلک کہیں لوگ مجھے اچھا مقرر کہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تمام اعمال اپنی جگہ پر اللہ کے رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ تھے لیکن جب ان اعمال میں مخلوق کی رضا کی نیت شامل ہو گئی تو اب یہ اعمال بہترین اعمال نہ رہے بلکہ اب یہ اعمال بدترین اعمال بن گئے اور اب یہ رضائے الہی کا سبب نہ رہے بلکہ اللہ کی ناراضی اور جہنم میں داخلے کا سبب بن جائیں گے اسی طرح ایک اور وبال یہ ہے ایسا شخص میدان محشر میں ضلت و رسوائی کا شکار ہوگا ایک وہ ضلع ہی میدان محشر میں سب کے سامنے درپیش اب ایک اور صورت یہ ہوگی کہ بروز قیامت ریاکار کو ندا دی جائے گی اے فاجر اے دو کے باغ اے ریاکار تیرا عمل ضائع ہوا تیرا ثواب جاتا رہا اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے تو نے دنیا میں عمل کیا تھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے ایک شخص محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے دن بھر محنت کرے اور شام کے وقت وہ اجرت ملنے کا وقت ہو کسی وجہ سے اجرت سے محروم رہ جائے اجرت مل گئی تھی اجرت کسی نے چھین لی پیسہ کوئی چھین کے چلا گیا اس کے دل میں کتنی ندامت ہوگی کتنا افسوس ہوگا اب ہے وہ تنہا اب یہ جانے یا اس کے گھر والے جانے لیکن ریاکار کے ساتھ یہ معاملہ بر سرے محشر ہوگا جناب آدم علیہ السلاط اسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ موجود ہوں گے اور میدان قیامت کی کیفیت جو حدیث میں بیان کی گئی میدان قیامت اس قدر سیدھا ہوگا کہ اگر میدان قیامت میں کے ایک کونے پر اگر رائی کا دانہ رکھا جائے دوسرے کونے سے وہ نظر آئے گا اب غور فرمائیے جملہ اولین و آخرین اس مقام پر ہوں گے اس وقت اگر ہمارے دنیا میں ریاکاریوں کی نظر ہو جانے والے اعمال کے بارے میں کہا گیا اے دھوکے باز اے ریاکار کار اپن تیرا عمل ضائع ہو گیا جا اپنے عمل کا بدلا اس سے طلب کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا عمل تو چلا ہی گیا لیکن جملہ اولین و آخرین کے سامنے میدان قیامت میں کس قدر زیادہ شلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح انسان عبادات کی حقیقی لذت سے محروم رہ جاتا ہے جو ریاکار کار ہے اس کی ریاکاری کی آفتوں میں سے ایک بدترین آفت یہ ہے کہ وہ جو عبادات کا ذوق ہے عبادات کی لذت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب قلب و ذہن پر ہر عمل پر تعریف سننے کے عادی ہو جائیں تو اس کے بعد عبادات کی لذت اس وقت تک محسوس نہیں ہوگی جب تک کسی کی جانب سے چند تعریفی جملوں کا تحفہ وصول نہ ہو جائے بصورت دیگر یہ لذت مفقود اور قلب نور عبادت سے محروم رہے گا اور پھر بسا اوقات نفس و شیطان اس بے مزہ عبادت سے بھی دور کروا دیتے ہیں تو یہ کیفیت عام طور پر جو لوگوں کے سامنے مشہور شخصیات ہوتی ہیں یا لوگوں کے سامنے جن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے معاملہ زیادہ ہے خاص طور پر مبلغین کے لیے خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں کے لیے یا حسن سلوک یا حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے یہ جب اس طرح کا کوئی بہیویئر اختیار کرتے ہیں لوگ ان کی واہ واہ کرتے اب جب وا واہ سننے کے عادی ہو گئے ہو سکتا ہے ابتدان عمل رضا الہی کے لیے کر رہے تھے لیکن اب ساتھ میں یہ عمل شامل ہو گیا جب بیان کروں گا لوگ تعریف کریں گے جس دن تعریف نہیں ہوئی مزہ نہیں آئے گا اب عمل کے اندر وہ سرور نہیں ہے جو ریزائی اراحی کے لیے عمل میں تھا اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایسا شخص جیسا کہ ابھی ہم نے سنا ہو سکتا ہے کہ جب عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا تو اب وہ مزہ تعریف کی وجہ سے تھا تعریف نہیں ہو رہی مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آئے گا تو اب تنہائی میں وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تنہائی میں عبادات کے سلسلے میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اب ہم نے ریاکاری کے چند نقصانات سنے اب آئیے ریاکاری کی چند علامات بھی سنتے ریا کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ریاکاری میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی اور عبادت میں ذوق و شوق محسوس کرے گا لوگ موجود ہیں عبادت وہی بڑے خوشی و خزو سے کرے گا کامل طریقے سے ارکان ادا کرے گا بڑے حسن و خوبی سے کام کرنے کی کوشش کرے گا لیکن تنہائی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان کے جن سے حوصلہ افزائی کی امید نہ ہو بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی پائے گا یہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی عبادت کرتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کو دیکھ کر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر وہ عبادت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے لیکن لیکن اب جہاں پر وہ تنہا ہے اسے پتا ہے مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے اسے تعریف کی امید نہیں جیسے عام طور پر گھر والے ہوتے ہیں با باہر اس نے اخلاق کا پیکر ہے لوگ اس کے اس اخلاق سے متاثر ہوں گے لیکن گھر میں لوگ کیونکہ روٹین کے اندر اس کے معاملات ہیں گھر میں کوئی سے اپریشیٹ نہیں کرے گا اب اپریشیشن نہ ملنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے گھر میں اخلاق تو کجا با،, با اخلاق ہونا کجا یہ تو بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے گھر سے باہر عبادتیں لمبی لمبی نوافل بکثرت تلاوتیں بکثرت اور اچھے اعمال بکسرت لیکن جب گھر پہ آتا ہے تو عبادتوں میں سستی فجر ہو سکتا ہے گول ہو جائے ہو سکتا ہے کہ دیگر کام کاج کر کے تھکا رہا تھا باہر تو ہوتا تو ہو سکتا ہے فوراً ایکٹیو اور چست ہو جائے ازانوی فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا لیکن گھر میں ہے کام کاج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سستی غالب آ جاتی ہے تو اب کیونکہ گھر میں اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہیں اور گھر والوں سے اسے کوئی ایسی عزت یا بےزتی کا معاملہ اس کو پیش نظر نہیں لہٰذا یہ گھر کے اندر سستی کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کسی نیک عمل پر لوگوں کی جانب سے حوصلہ افزائی ہو تو کام میں اضافہ ہوگا اس کے برعکس یعنی جب لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ہو یا لوگوں کی طرف سے تنز و تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو اب عمل میں کمی پیدا ہوگی یا عمل بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا یعنی لوگ سرا رہے تو عمل اچھا اس سرانے کی وجہ سے عمل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ سراہتے نہیں ہیں اب وہاں پر عمل میں سستی پائی جائے گی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرزم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ریاکار کار کی تین علامات ہیں جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو خوش خوش رہتا ہے جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے جب لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو خوش خوش رہتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دیتا ہے اور جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے اور اگر مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے یہ دوسری آفت تھی کہ نیک عمل پر اگر پذیرائی ملے تو عمل میں اضافہ ہو اور اگر پذیرائی نہ ملے حوصلہ شکنی ہو تو عمل چھوڑ بیٹھے تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے عبادات کی ادائیگی میں بے حد احتیاط اور تنہائی میں بے پرواہی غالب آ جاتی ہے یہ تین چیزیں ہیں مخلوق کے سامنے عبادات میں بہت زیادہ احتیاط جبکہ تنہائی میں سستی غالب آ جاتی ہے اس معاملے میں بے پرواہی غالب آ جاتی ہے اب علامات ہم نے سن لی ان علامات کے بعد ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ اور غور کریں کہ تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی اور غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتا ابھی ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی مدنی شینت کے ناظرین بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں جب عبادت کرتا ہوں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو چستی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تنہائی میں ہوں تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو شدید افسوس تو نہیں ہوتا یہ بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے عمل پر اگر تعریف نہیں ہوئی تو افسوس تو نہیں ہوتا اسی طرح کسی کی جانب سے نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہوئی تو ابھی صورت میں عمل ترک تو نہیں کر دیتا لوگوں کے سامنے عبادات میں احتیاط اور تنہائی میں لا لاپرواہی اور سستی تو نہیں کرتا کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ و مزاحمت تو پیدا نہیں ہوتی تحجد پڑی تھی اب فوراً وہ اندر سے کوبال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحجد کا اظہار لوگوں پر ہونا چاہیے ماں بدولت یہ چار بجے اٹھتے ہیں ماں بدولت نے فلاں عبادت کی تھی میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں اب ایسا عمل ہے جس کا اظہار بظاہر لوگوں پر نہیں ہے لیکن اب کیا ایسا تو نہیں کہ اس عمل کا اظہار کرنے کے لیے نفس بار بار مجھے ابارتا ہے اور میں اس جانے مائل ہو جاتا ہوں اب یہ سوالات اپنے آپ سے کرنے اگر ہم میں یہ علامات پائی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے عبادات میں چستی تنہائی میں سستی حوصلہ افزائی ہو تو عمل بڑھ جائے حوصلہ افزائی نہ ہو یا حوصلہ شکنی ہو تو عمل بالکل چھوڑ دینا مخلوق کے سامنے عبادات میں احتیاط تنہائی میں غفلت اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں چند معاملات پر غور کرنا انتہائی مفید رہے گا نمبر ایک اس پہلو پر بار بار غور کیا جائے کہ جس شے کی قیمت کئی لاکھ مل سکتی ہو جس شے کی قیمت کئی لاکھ مل سکتی ہو اسے تھوڑی سی وقتی خوشی کی خاطر اسے فقط تھوڑی سی خوشی کی خاطر اسے فقط تھوڑی سی خوشی کی خاطر کوڑیوں کے مول بیچ کر شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش قرار دیا جا سکتا ہے شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش قرار دیا جا سکتا ہے جس شہ کی قیمت کئی لاکھ ہو اسے تھوڑی سی وقتی خوشی کی خاطر کوڑیوں کے مول بیچ کر شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش قرار دیا جا سکتا ہے یقینا جواب نفی میں ہوگا کہ ایک چیز کا مجھے عوض لاکھ روپے مل رہا تھا میں فقط تھوڑا سا وقتی طور پہ ہنس لوں گا خوش ہو جاؤں گا لوگ خوش ہو جائیں گے اور ملے گا کچھ نہیں اب ایسے شخص کو کوئی بھی دانش نہیں کہے گا یہی کہیں گے بے وقوف ہے کہ لاکھوں کا نفع اس نے وقتی مزے کی خاطر گنوا دیا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے اسی طرح نیک عمل جیسی عظیم دولت جس کا مقصد اور متم نظر الہی اللہ ہونا چاہیے تھا جس کے کرنے میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی اور اللہ کی بارگاہ سے جنت کی عظیم نعمتیں مل سکتی تھی اس انتہائی بڑے عمل کا عوض جو انتہائی بڑا عوض تھا اس کو چھوڑ کر فقط چند تعریفی جملے چند لوگوں کو وقتی طور پہ متاثر کرنا کیا یہ سمجھداری ہے یقیناً سمجھداری نہیں یہ تو بہت بڑی نادانی ہے اسی طرح اس سلسلے میں اب اس کا ایک علاج یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ریاکاری کاری سے بھی جو چونٹی سیاہ چونٹی ہے تاریخ رات میں وہ چیوٹی جب چل رہی ہو اس کی حرکت پتا نہیں چلتی فرمائیں اس سے بھی جو پوشیدہ وہ حرکت ہے وہ ریاکاری کی ہے ریاکاری اتنی پوشیدہ ہے کہ تاریخ سیاہ رات کے اندر یہ تاریخ سیاہ رات میں کالی چونٹی جو چلتی ہے جس طرح اس کو جاننا پہچاننا بہت مشکل ہے ریاکاری یہ اس سے بھی زیادہ خفی اور پوشیدہ ہے اب یہ عمل میں ریا بار بار ہو جاتی ہے بار بار عمل میں سستی تنہائی میں سستی لوگوں کے سامنے چستی بار بار اس طرح کے معاملات درپیش آ رہے ہیں غور کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے یہ عمل میں اس طرح کے ریا کے معاملات اکثر درپیش رہتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے دوسرا اس کا حل یہ ہے علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سے مدد طلب کی جائے اے اللہ میں ناقص ہوں مجھ پر نفس و شیطان سوار ہو چکے ہیں اے اللہ زبل میری کوششیں ناقص میری نیت فاسد اے اللہ کوئی عمل کرتا ہوں تو تیری ریزہ ملحوظ نہیں رہتی ریاکاری کاری شامل ہو جاتی ہے اے اللہ زبد کوئی عمل پوشیدہ کرتا ہوں لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہوں اے اللہ تو اس ریاکاری جیسے مرض عظیم کے علاج میں اے اللہ زبل میری مدد فرما اور کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا رہے ریاکاری چونکہ گنا ہے جو ہی گنا ہو جائے فوراً توبہ واجب ہے لہذا فوراً توبہ کر لینی چاہیے استغفار کرتا رہے بار بار کوشش کرتا رہے پھر تیسرا اس کا حل یہ ہے تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ریاکاری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو بار بار ذہن میں لائے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو بار بار ذہن میں رہے یہ تیسرا علاج چوتھا ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جو اپنے ہر کام میں اخلاص ملحوظ رکھتا ہے جو اپنے ہر کام میں اخلاص ملحوظ رکھتا ہے جو اپنے ہر کام میں اخلاف ملحوظ رکھتا ہے تاکہ اس اچھی عادت کی برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکے وہ جو شخص اس کی اچھی عادتیں ہیں اس کی اچھی عادتوں کی برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکے اب غور فرمائیے فی زمانہ صحبتیں ایسی ہیں کہ جو واقعاتاً غافل کر دینے والی ہیں نمازوں کی طرف یہ ہمارے نام نہاد دوست آنے نہیں دیتے نیکیوں کی طرف یہ نام نہاد دو سمے مائل ہونے نہیں دیتے مائل ہو جائیں تو استقامت پذیر رہنے نہیں دیتے ایسی ہماری صحبت اول ایسی صحبت اختیار کی جائے کہ جس شخص کی جس شخص کے اعمال بظاہر چونکہ یہ ظاہری علامات کی بات ہے ساری کی ساری جس کی علامات سے لگے کہ وہ خوشو خضو کا پیکر ہے آجزی اور انتصاری کا پیکر ہے تقوی اور زہد و ورا کا پیکر ہے جو اخلاص کا پیکر ہے ایسے شخص کی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کی جو اچھی عادات ہیں ان کی برکات ہم پر بھی ظاہر ہوں اور ریاکاری کی نحوست ہم سے دور ہو جائے اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں نے پہلے ارض کیا دنیاوی جو صحبتیں وہ تو ایسی ہیں نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے مائل ہو جائیں تو استقامت پذیر نہیں رہنے دیتے اب دینی مجلسوں میں کچھ نہ کچھ ہمیں آخرت کی فکر دلا جاتی ہے فکر آخرت قبر و حشر کی یاد اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ اب ہم اگر قبر و آخرت کو یاد کرتے رہیں اور میدان محشر کے جو معاملات یاد کرتے رہیں جو ریاکار کا انجام ہم نے سنا جو میدان قیامت میں اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اس کو اگر ہم بار بار مدنی ماحول کی برکت سے پڑھتے سنتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکات بھی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب مدنی ماحول میں کوشش یہ کی جائے با عمل اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کی جائے بہت سے اسلامی بھائی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں الحمد ان کے عمل میں ترقی دیکھنے میں آتی ہے ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن اسلامی بھائیوں کی صحبت ہمارے لیے فوائد کا باعث ہو یہ خود فرمایا بھی گیا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب تو نیک عمل کر رہا ہو تو وہ تیرے عمل کی ترقی کا باعث بنے اور اگر تو اللہ کی یاد سے غافل ہے تو تجھے وہ اللہ کی یاد دلا دے جب بھی کسی کی صحبت اختیار کرے ان مدنی پھولوں کو محوز رکھے الحمد سنت شیخ طریق اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد رضوی دامت برکات مولالیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے اس پر فتن دور میں جبکہ ہمیں ہمارے پالنے والے ماں باپ نے بھی ہماری آخرت کی وہ فکر نہیں کی جو الحمد للہ شیخ تریکت امیر اہل سنت نے کی آج امیر اہل سنت کی ان پر خلوص کوششوں کی برکتیں ہیں کہ یہ چمن دعوت اسلامی لہ لہتا نظر آ رہا ہے اور الحمد عزوجل تادم بیان یہ امیر علیہ سنت کی اخلاص بھری کوششوں کا نتیجہ ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کی یہ پہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمد عزوجل دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر کے کم بیش ڈیڑھ سو ممالک تک پہنچ چکا ہے تو اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی صحبت یہ فی زمانہ اختیار کی جائے اس ولی کامل کی برکت سے لاکھوں بے عمل باعمل بن گئے لاکھوں بے نمازی, با نمازی, با نمازی با لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے لاکھوں گناہ گار الانیہ گناہ کرنے والے الحمد للہ ازل طائب ہو کر سلا و سنت کی راہ پر آ گئے تو اس ولی کامل کی یقیناً یہ اخلاص بھری کوششیں ہیں جس کی آج یہ برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں تو امیر سنت کی برکتیں حاصل کی جائیں مدنی مذاکرے جب ہوں مدنی مذاکروں میں شرکت کی جائے امیر اہل سنت کے بیاناتوں امیر سنت کے بیانات دیکھے جائیں سنے جائیں جو اسلامی بھائی ب نفس نفیس امیر سنت کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کی کوشش کریں ورنہ امیر سنت کے بیانات امیر علیہ سنت کی جو آڈیو بیانات ہیں ویڈیو بیانات ہیں الحمدللہ یہ امیر رسنت کی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو تمام اسلامی بھائی یہ نیت فرما لیجئے اور آئندہ یہ کوشش کرنے کا ارادہ کر لیجئے کہ ان شاء اللہ ہم امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی مذاکرے سننے کی کوشش کریں گے اور یہ ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم ایک بیان یا مذاکرہ یا ج... دیگر امیر احل سنت کے علاوہ دیگر مبلغین کے بیانات بھی سنے جائیں تو اس لیے کوشش کیجئے امیر علی سنت کے بیانات سنیے مدنی مذاکرے سنیے اراکین شرح کے جو بیانات الحمدللہ یہ للہ اصلاحی بیانات ہیں ان بیانات کو بھی سننے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس سے ہمارے باطن ان کی بہت احسن انداز میں اصلاح ہوتی چلی جائے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مزید پانچواں جو علاج ہے وہ یہ ہے جب بھی کوئی عمل کرنے لگے عمل کرنے سے پہلے عمل کر رہے ہوں تو عمل کرتے ہوئے اور جب عمل اختتام پذیر ہو رہا ہو اس وقت اپنی نیت کا محاسبہ کریں یہ بہت اہم مدنی پھول ہے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت یہی ہو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہوئے کہیں دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے میں ذرا قیرات اچھی کر لوں میں ذرا قیام رکو سجود اچھا کر لوں فوراً اپنی نیت کا محاسبہ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں اس وقت بھی نیت کا محاسبہ اور یہی چیز مبلغین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مبلغ ہمارا اسلامی بھائیو درس دینے والا ہے یہ درس کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اپنی نیت کا محاسبہ کرتا رہے یہ اچھے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے اچھا اندازے بیان ہے لوگ متاثر ہوں گے اب یہ نیت ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ریا ہے اندازے بیان ہے اللہ تبارہ کا تعالی راضی ہوگا اب ضمن لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں لوگ بھی مدری ماحول کے قریب آتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے اب ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے چھٹی چیز ہے کوئی تعریف کرے تو نرمی اور حکمت سے منع کر دیں اور منع کرنا ممکن نہ ہو تو دل میں استغفار پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے مدد طلب کریں اسی طرح ساتویں شے حتل امکان اپنے عمل کو چھپائیں کیونکہ یہ عادت اللہ عز و دل کو بے حد محبوب اور ریاکاری کاری سے دور کرنے والی ہے اپنے عمل کو حت المکان چھپائیں جو عمل پوشیدگی میں کیا تنہائی میں کیا خلوت میں کیا اکیلے میں کیا اس عمل کو پوشیدہ رکھیں اس کو لوگوں کے سامنے بلا اجازت شرعی ظاہر نہ کریں کہ ایسا کرنا یعنی اپنے عمل کو چھپا کے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے چناتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں وہ شخص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جس نے اس دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان معاملات کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی سلو الحبیب سلام محمد الحمد للہ یہ سبل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ نے ریاکاری کے موضوع پر ایک بہترین کتاب اس کا نام ہی ریاکاری ہے یہ کتاب الحمد للہ یہ سوجل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے ریاکاری کاری کے موضوع پر بہترین کتاب اس میں یہی ریاکاری کی آفتیں اس کے دنیاوی اخروی جو اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ جو بروز قیامت میدان محشر میں اس شخص کے ساتھ معاملات ہوں گے احادیث سے طیبہ میں جو ذکر ملتا ہے اور ریاکار کا انجام کیا ہے ریاکاری کا علم سیکھنا یہ فرض ہے اس طرح ریاکاری کی علامات ریاکاری کے علاج یہ مختلف مدنی پھول الحمدللہ للہ یا اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں ایک سو پینسٹھ صفحات پر مشتمل یہ ریاکاری کے موضوع پر بہترین تحریر ہے تو تمام اسلائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حدیت اس کو حاصل کیجئے اور ریاکاری کاری جو کہ ہم نے سنا شرک اصغر ہے اور یہ انسان کے لیے انتہائی مہلک مرض ہے اس سے بچنے کے لیے معلومات حاصل کرتے رہیے بار بار اس کی آفتیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء ایک نہ ایک دن ہم ریاکاری کاری کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے صلو محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہمارا دوسرا موضوع ہے بدگمانی بدگمانی یاد رکھیے باطنی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا اور عام ترین گناہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ بدگنا بدگمانی میں مبتلا ہونا آج ہم اپنے معاشرے پر اگر نگاہ دوڑاتے ہیں تو دو رشتہ داروں میاں بیوی بی، بھائی بہنوں گہرے دوستوں بزنس پارٹنرس اور دیگر لوگوں کے درمیان جو قطع تعلقی اور لڑائی اور جدائی کا سبب ہے اس میں ایک بہت بڑا سبب بدگمانی بھی ہے گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہے اس میں بہت بڑا حصہ اور کردار یہ بدگمانی کی آفت کا ہے یہ ایسا موزی مرض ہے کہ بھائی کو بھائی کا اور دوست کو دوست کا سخت دشمن بنا دیتا ہے پیشتر طلاقیں اسی آفتِ بد کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر تعویذ گنڈے جادو ٹونا اس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں یہ بھی اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے اب چونکہ یہ مرض ہزارہ خرابیوں اور بے شمار دنیاوی اور اخروی نقصانات کا عظیم سبب ہے لہذا اس سے نجات کے حصول یا محفوظ رہنے کی جانب کامل توجہ مبزول کرنا اور علمی اور عملی علاج کرنا بے حد ضروری ہے اس سلسلے میں اللہ تبارہ کا وطالہ کا قرآن مجید میں ارشاد فرمودا یہ حکم سماعت فرمائیے چنانچہ اللہ تبارہ و تعالی سورہ خجرات کی آٹ نمبر بارہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمان سے بچو اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے اب یہاں پر آیت میں لفظ استعمال ہوا کشی رم بین ون اردو میں جسے زن کہتے ہیں زو کے ساتھ زو نون جسے بولتے ہیں اب یہاں لفظ زن استعمال ہوا تو زن سے اجتناب کے حکم پر شریعت کے تقاضے کے مطابق عامل ہونے کے لیے سب سے پہلے زن کا ہو کی تعریف اور پھر اس کی اقسام کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ زن کسے کہتے ہیں کون سا زن گنا ہے کون سا زن مباح ہے چنانچہ امام راغب اصفہانی مفرادات امام راغب میں زن کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اسم يحصل ان نو اسم الما یحسلو ان اماراتم آپ فرماتے ہیں کہ زن اس اعتقاد کا نام ہے زن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے زن اسٹیک کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے زن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیے اولن زن کی دو قسمیں ہیں زن کی یعنی گمان کی دو قسمیں ہیں حسن زن یعنی اچھا گمان رکھنا اور سوئے زن یعنی برا گمان رکھنا حسن زن یعنی اچھا گمان رکھنا اور سوئے زن یعنی برا گمان رکھنا اسے بد گمانی بھی کہتے ہیں سو زن کو بد گمانی بھی کہتے ہیں زن کے بارے میں چند شرعی احکامات ہیں ان میں سے ایک شرعی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان بالغ ہر مسلمان عقل بالغ اب یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہر مسلمان آقل بالغ پر واجب ہے کہ اللہ عز و جل، ہر مسلمان آقل بالغ پر واجب ہے کہ اللہ ازل انبیاء رام علیہم مسلاۃ والسلام اور مسلمانوں سے حسن زن یعنی عجب گمان رکھے ہر مسلمان عقل بالغ پر واجب ہے کہ وہ اللہ زو امبیائی کے رام علیہ السلات وسلم اور مسلمانوں سے اچھا زن یعنی گمان رکھے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ایک حدیث نقل کرتے چنانتے آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَإِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوْ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل نے مسلمان سے اس کا خون اس کی عزت اللہ عزوجل نے مسلمان سے اس کا خون اس کی عزت اور اس سے بدگمانی گمانی حرام فرمائی ہے اللہ عزوجل نے مسلمان سے اس کا خون اس کی عزت اور اس کے بارے میں بدگمانی حرام فرمائی ہے یہی علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی لے اپنی تفسیر تفسیر روح المعانی میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ توحرہ ردی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت نقل کرتے ہیں چنانچہ آپ فرماتی ہیں من اص اب عقی ہزن فقد اص اب الظن یعنی جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب از وجل سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب از وجل سے برا گمان رکھا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب اجزا وجل سے برا گمان رکھا اب ہم نے پہلے سنا کہ زن کی دو قسمیں ہیں حسن زن سوئے زن سوئے زن کو بدگمانی بھی کہتے ہیں بدگمانی کے بارے میں ہم نے شرعی حکم پہلے سنا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام رام علی مسلط اور مسلمانوں سے حسن زن واجب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے مسلمان کے خون اس کی عزت اور اس کے بارے میں بدگمانی کو حرام فرمایا اور پھر یہ ہم نے فرمان سنا کہ جو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اب اس زن بدگمانی کے بارے میں علماء نے اس کی قسمیں بیان فرمائی اس بدگمانی کی قسمیں ہیں بدگمانی کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مباح یعنی جہاں برا گمان رکھنا نہ ثواب نہ گناہ مباہ بدگمانی نمبر دو مستحب نمبر دو مستحب یعنی کرنے پر ثواب نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں پہلی بدگمانی کی صورت کہ جو مباح بدگمانی ہے دوسری بدگمانی جو مستحب ہے تیسری بدگمانی جو حرام ہے اور چوتھی بدگمانی جو کفر ہے مبا مستحب حرام اور کفر اب مباح بدگانی کسے کہتے ہیں اس کی چند صورتیں ہیں جب نہ کرنے کی صورت میں یعنی بدگمانی نہ کرنے کی صورت میں نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی اور صحیح اندیشہ ہو کسی سے بدگمانی نہ کرنے کی صورت میں نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی یا صحیح اندیشہ ہو یقینی اور صحیح اندیشہ ہو مثلا کسی سے کاروبار میں شراکت کی جائے تو اب پارٹنر کی مشکوک حرکات ہیں وہ مال بیجا آگے پیچھے کرتا ہے اس کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اسے مشکو کر دیتی ہیں اب یہاں پر یا اس کے سابقہ تجربات ایسے ہیں کہ وہ پارٹنرز کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا رہا ہے اب یہ ایسی چیزیں ہیں ایسے قرائن ہیں ایسی علامات ہیں جن علامات کی وجہ سے بدگمانی کرنا مباح ہے نہ ثواب نہ گناہ اور ساتھ میں صورت کیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر یہ بدگمانی نہیں کرتا تو نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی اور صحیح اندیشہ ہے ابھی ایسے شخص کوئی پیسے دے دیتا ہے کچھ پیسے اس نے پہلے نقصان کر دیے کہا بھائی فلاں چیز میں نقصان ہو گیا فلاں چیز میں نقصان ہو گیا اب اس سے یہ کچھ نہ کچھ قرائن سے بھی پتا چلا اب لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ اسی طرح کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے اب یہ چند واضح کرائن علامات ہیں اب اس کے بعد دوبارہ پیسہ دے گا یا نیا کس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے تو اب اس لگتا ہے کہ میں جس شخص کے پر اعتماد کر کے پیسے دینے لگا ہوں یہ تو فلاں فلاں شخص سے دھوکا کر چکا ہے اب اس وجہ سے اگر یہ پیسے دے دے گا تو غالب گمان ہے کہ نقصان ہو جائے گا یقینی اور صحیح اندیشہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا اب اس صورت میں بدگمانی کرنا موبا ہے ایسی صورت میں بدگمانی کرنا موبا ہے لیکن اس صورت میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ایک تو ایک بدگمانی کی اس کے بارے میں محتاط ہو گئے لیکن ایسا نہ ہو کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں اس شخص کو نقصان پہنچا دے اب اس شخص کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوگا فقط اتنا ہے کہ بدگمانی کے باعث اس کے پاس پیمنٹ نہیں رکھواتا اس کے پاس شراکت نہیں کرتا رک جاتا ہے تو اب یہ مبا بدگمانی تھی جبکہ سامنے والے کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائے چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمتہ اللہ تعالی تفسیر تفصیل المعانی میں فرماتے ہیں کہ سوئے میں سے بعض وہ گمان ہیں سوئے میں سے بعض وہ گمان ہیں کہ جن کی پیروی کرنا یعنی ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا مباح ہے سوئے میں سے بعض وہ گمان ہیں کہ جن کی پیروی کرنا مباح ہے سوئے میں سے بعض وہ گمان ہیں جن کی پیروی کرنا مباح ہے جیسے معاشی امور میں بدگمانی یہی مثال آپ نے دی معاشی امور میں بدگمانی اور پھر کچھ مزید آگے جا کے آپ ایک فرماتے ہیں اور گمان کرنے والے کے لیے اس قسم کے گمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں حرج نہیں یعنی اس کے پاس پیمنٹ نہیں رکھواتا اس کے پاس شراکت نہیں کرتا نہ کروا نہ کرے گمان یہ ہے کہ یہ میرا نقصان کر دے گا کر دے گا اب یہ ہے بدگمانی برا گمان ہے اس کے بارے میں لیکن اب اس پر عمل کر رہا ہے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے سابقہ تجربات کی وجہ سے اب اس کے لیے بدگمانی کرنا تو درست لیکن آپ فرماتے ہیں احتیاطی تدابیر میں یہ انتظام کر سکتا ہے لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے یہ شخص کہ اس میں مزید احتیاط یہ ہے کہ دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ آپ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں سو یعنی لوگوں سے سوئے زن کے ذریعے اپنی حفاظت کرو یعنی جہاں گمان غالب ہے لوگ آپ کا نقصان کر دیں گے یا ماضی کے تجربات ہیں مشاہدات ہیں یا آپ کا اپنا بھی نقصان ہو چکا تھا اب یہاں پر آپ اس, اس ماضی کے تجربات کی وجہ سے گمان قائم کر کے اس سے بچنے کے لیے بدگمانی کرتے ہیں تو یہ بدگمانی کرنا مباح رہے گا اسی طرح سامنے والا ایسی حرکات میں مبتلا ہو کہ اس نے زن قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے یہ دوسری صورت ہے جب بدگمانی کرنا مباح ہے جب سامنے والا ایسی حرکات میں مبتلا ہو یہ نے زن قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے تو اب بد کرنا مباح ہو جائے گا چنانچہ اس کی مثال علماء کرام نے بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے اس کے ظاہری اولیا نیکوں والا ہے وہ الانیا گناہ نہیں کرتا اب اس کی کوئی ایسی مطلب وہ گنا بھی نہیں ہے جو علانیاں ہو اب اس کے بارے میں کوئی علامات بھی نہیں پائی جا رہی اب اس کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے مثال کے طور پر وہ شراب کی دکان پر داخل ہوا یا فاسقہ فاجرہ عورتوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہے اب اس صورت میں اگر چے کہ یہ شخص بذاتے خود یہ گناہ نہیں کر رہا شراب نہیں پی رہا فاسقہ یا فاجرہ عورت سے وہ بدکاری نہیں کر رہا یا اسی کی علماء نے مثال دی کہ کسی بیرس لڑکے کی جانب شہوت کے ساتھ دیکھنا اب اس صورت میں اگرچہ کہ یہ وہ جو انتہائی گناہ شراب پینا یا بدکاری میں مبتلا یہ وہ نہیں کرے گا لیکن چونکہ اس نے خود اپنی عزت اور عصمت گوا دی یہ خود ایسے مقام پر آیا جو تہمت کا مقام ہے لہٰذا جب تہمت کے مقام پر کوئی شخص جائے گا تو اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا مباح ہو جائے گا اسی کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شاع فرمایا اتقو مواد اب تو ہم کہ تحمت کے مقامات پر جانے سے بچوں تو لہذا ہم سب کو ہی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بطور خاص ایسے مقامات پر نہ جائیں جہاں جانے سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہو اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی علما نے فرمایا تیسری صورت بدگمانی کے مباح ہونے کی وہ ہے جب کاضی کیس کو سنے کاضی جب مقدمے کے دلائل سنیں ظاہر سی بات ہے ایک جانب دلائل ہوں گے تو دوسرے کے مخالف ہوں گے اب جب دوسرے کے مخالف ہوں گے اور ان پر وہ شرعی جو شہادت کا معیار ہے وہ گزرتا ہے تو اب اس صورت میں قاضی کے لیے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ مباح ہو جائے گا یہ پہلی صورت تھی جہاں بدگمانی کرنا مباح ہے دوسری صورت جہاں بدگمانی مستحب ہے جہاں بدگمانی مستحب ہے یعنی کرنا ثواب ہے البتہ نہ کرنا گنا نہیں اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ سوئے زن کسی کی اصلاح کا سبب بن رہا یعنی یہ جس سے بدگمانی کرے گا یہ اس کی اصلاح کا سبب بنے گا یا اسے گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے بچانے کا سبب بن جائے گا اس صورت میں بدگمانی کرنا مستحب ہے اور علماء نے مثال دی باپ کا اپنے بچوں سے استاد کا شاگردوں سے پیر کا اپنے مریدوں سے اور حاکم اسلام کا اپنی رعایا سے انہیں گناہ سے دور رکھنے کی نیت سے سوئے زن رکھنا یہ مستحب کی صورت میں آ جائے گا باپ مثال کے طور پر بیٹا وہ گلی محلے میں اٹھتا بیٹھتا ہے اب کوئی ایسی اس کے پاس اتینٹک رپورٹ نہیں ہے کہ واقعی اوباش لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن آج کل کے جو گلی محلوں کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے اب اگر باپ اس بنا پر ایک ہے صرف دل میں گمان کرنا اور ایک ہے اس کا زبان سے اظہار یہاں پر صرف وہ دل میں گمان کر کے ایسے ذرا اختیار کرے کہ وہ اس گلی محلے کی صوبہ سے دور ہو جائے تو اب اس صورت میں اس کے لیے سوئے زن مستحب ہو جائے گا ویسے یہ احتیاط عرض کر دی گئی کہ اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ دل میں جو گمان پیدا ہو رہا ہے اس میں یہ فقط دل میں اس کو رکھے زبان سے اس کو ظاہر نہ کرے اور علماء نے یہ بھی اس کے بارے میں احتیاط بیان فرمائی کہ جب دل کے اندر گمان پیدا ہوا مثال کے طور پر ایک شخص ہے ہمارے سامنے اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی اب اس کے بعد اس کے لیے جماعت کا وقت چلا گیا ہم دیکھ رہے کہ ہو سکتا ہے نماز کا وقت بھی چلا جائے اب اس کے بارے میں یہ گمان کر کے کہ اس نے ہو سکتا ہے جماعت تو چلی گئی ضائع ہو گئی اس نے ہو سکتا ہے نماز ہی نہ پڑھی ہو تو جا کے اس کو آسن انداز میں نیکی کی دعوت دے کر نماز کی ترقی دلائی جائے اور اس کو نماز کے لیے راغب کیا جائے اب یہ ایسی صورت عام طور پر بساوقات ایسے مقامات پہ جائیں اجتماعی طور پر متعدد لوگ رہتے وہاں پہ یہ صورتیں پائی جا سکتی یا اسی طرح گھر میں والد ہے صبح کے وقت بیٹے کو اٹھا کے آیا نماز کے لیے مسجد میں آؤ نہیں آیا واپس گیا دیکھا بیٹا لیٹا ہوا ہے اب گمان یہی پیدا ہوگا کہ اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی یہ گمان اس کے دل میں آ گیا اب اس گمان کے تحت اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ گناہ سے بچ جائے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اب اس نیت سے اس نے اس کو اٹھایا بیٹا اپنے نماز کیوں نہیں پڑھی اب یہ ہو سکتا ہے وہ پڑ چکا ہو لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اصلاح ہو جائے یہ گنا سے بچ جائے اس نیت سے جو پوچھ رہا ہے اس کا یہ بدگمانی کرنا مستحب کہلائے گا لیکن دل میں اس بات کو بہرحال اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لی ہو, ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لی ہو اس طرح کی نیتیں دل میں کرنے کی کوشش کرتا رہے یہ دوسری صورت تھی جہاں بدگمانی مستحب تیسری صورت جہاں بدگمانی حرام ہے یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے مسلمانوں سے بدگمانی کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے مسلمانوں سے بدگمانی کرنا اور جو آیت میں شاخ فرمایا گیا بعض بو نباسم کے بہت گمانوں سے بچو اس لیے کہ بعض گمان گنا ہوتے یہ جو فرمایا گیا کہ گمان گناہ ہیں کون سے گمان گناہ ہیں یہ وہ گمان ہیں جن کے بارے میں شرعی اجازت نہ ہو بلا اجازت شرعی بلا عذر شرعی مسلمانوں کے بارے میں بد گمانی کرنا اور یہ حرام کے زمرے میں داخل ہے چوتھی قسم جسے کفر قرار دیا گیا وہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں علیہم السلاطلام کے بارے میں برا گمان رکھنا بد گمانی کرنا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسولوں کے بارے میں برا گمان رکھنا مثلا اللہ سجل کی جانب سے ایک شخص نے دعا کی اے اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر وہ نعمت اسے نہیں مل رہی اس نعمت کے ملنے میں تاخیر ہے ہو سکتا ہے جو دعا کی قبولیت کے مختلف جو دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ صورتیں ہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ صورت پائی جائے کہ اس کا کوئی گنا معاف ہو جائے اس کا ہو سکتا ہے کہ آنے والی کوئی مصیبت چل جائے یا اس کا اجر قیامت میں محفوظ ہو اب یہ تین صورتیں تھیں جس میں بظاہر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی یا گنا معاف ہو گیا یا پرانے والی مصیبت چل گئی یا پھر اس کا ازر قیامت تک محفوظ کر دیا گیا چوتھی صورت ہے دعا بے قبول ہو جائے اس کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا جائے اب ایک شخص ہے وہ نعمت مانگ رہا ہے بار بار سوال کر رہا ہے اے اللہ مجھے عطا کر دے مجھے عطا کر دے مجھے عطا کر دے لیکن اسے عطا نہیں ہوتی اب وہ یہ سوچتا ہے فلاں کو بھی دیا فلاں کو بھی دیا فلاں کو بھی دیا یہ کیا ظلم ہے اب یہ اللہ کے بارے میں ظالم ہونے کا گمان یا پھر یہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ کیا میرے ساتھ انصاف ہے یا پھر یہ کیا بخل ہے اب یہ بخل کا گمان رکھنا کہ فلاں کو تو دے دیا مجھے نہیں دیا اب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسا گمان کرنا یہ کفر ہے اور پھر اسی طرح سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام علی و اسلام کے بارے میں غلط گمان کرنا یہ بھی گناہ ہے اور اس میں بھی نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے مشکات شریف اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے عطا فرماتے ہوئے اپنے دائیں اور بائیں والوں کو عطا فرمایا مال دائیں والوں کو بھی دیا بائیں والوں کو بھی دیا لیکن اپنے پیچھے والوں کو کچھ عطا نہ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا تھا وہ اٹھا اس کے تن پر دو سفید کپڑے تھے وہ بولا یا محمد ما ادل تفل قسمتی اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا یہ سن کر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور اس شاید فرمایا ولہجون کہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بعد تم کسی ایسے شخص کو نہیں پا سکتے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی گویا یہ شخص ان میں سے ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے بارے میں حسن زن رکھنا یہ بھی واجب ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حسن زن رکھنا یہ بھی واجب ہے اور مسلمانوں کے بارے میں بھی حسنے نے زن رکھنا واجب ہے جب تک کہ شریعت اس کے بارے میں کسی اور گمان کی اجازت نہ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس نے زن رکھنے کی برکتیں کیا ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ بندہ جیسا اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے وہ اپنے رب کو ویسا ہی پائے گا چنانچہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ارشاد فرمایا اللہ تبارک کا تعالی ارشاد فرماتا ہے مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا انا انہ اللہ تبارک کا تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ اسی کے لیے ہے یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو وہ بھی اسی کے لیے ہے اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حسن زن کے بارے میں احساس فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حسن زن رکھو چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصالے ظاہری سے پہلے تین دن پہلے یہ ارشاد فرمایا ذن بلّا <بِاللَّه> یعنی اللہ و... یعنی تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عزاجل کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو اور یہ بھی اس سلسلے میں ملحوظ رہے کہ یہ برا گمان اسی صورت میں کفر ہوگا کہ جب اس پر بندہ پختہ اعتقاد کر لے ورنہ یاد رکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو وسوسا شیطانی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سرکار کی رسالت کے بارے میں ختم رسالت کے بارے میں یا دیگر انبیاء کرام علی مصراۃ اسلام کی عظمت و فضائل کا شخص مطرف ہے اس بارے میں اگر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ خیال کا آنا یہ کفر کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اب اس وسوسے کو حت الامکان دور کرنے کی کوشش کرے گا ورنہ یاد رکھیے یہ وسوسہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر بھی دل میں خیال آتا ہے یقین نہیں ہے گمان نہیں ہے اس طرح کا فقط ایک خیال آتا ہے دل میں کہ کس, کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کوئی ایسا گمان پیدا ہوتا ہے جو ان کی عظمت کے شان شان نہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ شیتانی وسوسا دور کرنے کی کوشش کے باوجود آ رہا ہے تو لاسن اللہ نفسن اللہ, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا اب اس کی جو اس پر جو لازم تھا وہ کوشش کرنا تھا کوشش کرنے کے باوجود بھی اس وسوسے کو دور نہیں کر پا رہا اس کو بہرحال برا ہی جانتا ہے تو اب اس کا اس کے دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال قابل گریز نہیں بہت سے اسلامیوں کو عموماً وسوسے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں تو ان کو چاہیے کہ وسوسے اور ان کا علاج یہ الحمدللہ یہ سبد ال امیر السنت کا بیان ہے یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں گے انشاءاللہ اس کا مطالعہ فرمائیں گے ایمانیات کے متعلق عبادات کے متعلق کئی وسوسوں کی انشاءاللہ شاء اللہ کاٹ کا بہترین علاج ہو جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ہم نے گمان کے بارے میں سن لیا کہ بدگمانی کہاں پر کرنا مبا کہاں پر کرنا مستحب کہاں بدگمانی کرنا یہ حرام اور کس مقام پر کفر رہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی کی آفات کے بارے میں بھی غور کرتے رہیں بدگمانی کی کیا آفتیں ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر ناپسند فرمایا چنانچہ آئیے اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہیں اللہ تبارک و وطالیہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ تبارک و وطال ارشاد فرماتا, فرماتا ہے بے شک کان اور آنکھ اور دن ان سب سے سوال ہونا ہے اب یاد رکھیے جب کان سے سوال ہوگا تو کان کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا جب آنکھ سے سوال ہوگا تو آنکھ کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا جب دل سے سوال ہوگا تو دل کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا اور دل میں اگر بدگمانی کے جذبات بکثرت پائے جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کی میرے میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں یہ معاملہ بروز قیامت ندامت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے یاد رکھیے یہ بھی چونکہ ایک عمل ہے بدگمانی ایک عمل ہے اس عمل کا اگرچہ کے تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے لیکن یہ آیا کریمہ ہر وقت ملحوظ رکھنی چاہیے فمن یا خی رین رمل مس کال ازر شب رین کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا بھلائی کرے گا وہ اس کا اجر پالے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا ازر بھی پالے گا اب اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بلا اجازت شرعی بد گومانوں کے جذبات ہیں برے خیالات ہیں ان کے بارے میں ہم ایسے گمان قائم رکھتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور اگر ہم توبہ بھی نہیں کرتے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ قیامت کی شدید شرمندگی ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے گمان کرنا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسا گمان کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کے بارے میں ایک طویل حدیث مبارکہ بیان کی گئی اس کا ہم خلاصہ سنتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ان کی درخواست پر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور نماز نفل کے بعد کھڑے ہوئے تو فرمایا مالک بن دخشم دخشم کہاں ہے ایک شخص نے جواب دیا ذال کا منافک اللہ, اللہ و رسول یعنی وہ مالک بن دخشم جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو جب سرکار صلی اللہ تعالی نوافل سے فارغ ہوئے تو اب جب ان کے بارے میں پوچھا تو کہا وہ تو منافق ہے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا اگر محبت رکھتا ہوتا تو اس مقام پر موجود ہوتا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کیا، لا تقل ذالکا، ایسا مکہ ہو، کہنے سے اللہ کی رضا الله اور سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اب میرے مجھے مجھے اسلامی بھائیو اس روایت سے زمنا ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو رضا الہی عز و جل کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ کہلے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اب ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی درست نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اکابرین سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے بارے میں حسن زن یہ حسن زن کس کی طرح کیا کرتے تھے اور بدگمانی کے بارے میں بھی مختلف واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی سے کسی نے بدگمانی کی تو اس پر کیا دنیا میں ہی آفتیں نازل ہوں چنانچہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خادمہ زیتون اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے دودھ اور روٹی لانے کا حکم فرمایا میں مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ دہکتے ہوئے کوئلے پڑے تھے جنہیں الٹنے پلٹنے کی بنا پر آپ کے ہاتھوں پر کچھ کالک لگ گئی تھی میں نے روٹی اور دودھ سامنے رکھ دیا آپ رحمت اللہ تعالی نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا میں نے دل میں یہ کہا یا اللہی تیرے یہ ولی کس قدر گندے ہیں اب یہ دل میں گمان کیا ولی کامل کے بارے میں جبکہ انہوں نے صرف کوئلے وہ کوئلے الٹ پلٹ کیے تھے ہاتھ نہیں دھوئے تھے کوئلوں کا وہ اثر ہاتھ پر تھا اور اسی حالت میں کھانا شروع کر دیا اب یہ ناجائز نہیں تھا ہاتھ دھونا کھانے پینے سے پہلے ہاتھوں مستحب ہے جو نہ دھوئے کسی گنا کا واعض نہیں چنانچے دل میں گمان کیا کہ اللہ کے ولی کتنے گندے ہیں اب یہ کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی اچانک ایک عورت آ کر مجھے چمٹ گئی اور مجھ پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کے چوری کا الزام لگا دیا میری فریاد کرنے کے باوجود لوگ مجھے پکڑ کر سپاہیوں کے پاس لے گئے اتنے میں حضرت حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ لے ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ کی خادمہ کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے چوری کا الزام ہے یہ تشریف لے آئے میرے حق میں سفارش فرمائی جب انہوں نے سفارش کی تو سپاہیوں نے اس عورت کا دعویٰ پیش کیا کہ حضور اس نے اس عورت کے کپڑے چرائے ہیں اتنے میں ایک لڑکی وہی گٹھڑی لیے ہوئے حاضر ہو گئی اور میری جان بخشی ہو گئی اب خادمہ کہتی ہیں حضرت مجھے لے کر گھر واپس آئے اور فرمایا اب کبھی نہ کہنا کہ اللہ کے ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں میں حیران رہ گئی اور فوراً اپنے خیال دلی سے توبہ کر لی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیائے کاملین سے برا گمان رکھنے والوں کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی سزائیں جو منقول ہوئی یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین کے بارے میں حسن زن رکھے حسنِ عقیدت رکھے ورنہ یاد رکھیے اولیاء کاملین سے حسن زن نہیں رکھیں گے تو بسا اوقات دنیا کے اندر بھی آفتوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ علماء کے نے ضابطہ بیان فرمایا میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فطا فتح, و فتح و رضویہ کے اندر نقل فرمایا کہ جب علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو زبان سنبھال کر حاضر ہو اور جب ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر حاضر ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے وہ مقام ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نہ نظر آنے والی چیزوں پر بھی مبتلے ہو جاتے ہیں میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے احساط فرمایا اتقو المؤمن فإنہو بنور اللہ اللہ کے بندہ مومن کی فرمائے اتقوب المومن مومن کی فراست سے ڈرو سر اللہ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جب اللہ کا ولی ہے اللہ کی عطا کردہ اس طاقت سے دیکھے گا تو یقینا انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کو یہ اللہ نے طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے غیبی معاملات کو بھی جان لیتے ہیں تو لہٰذا جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں خاص طور پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور یہ جو اس میں ہاتھ دھونے والے معاملے کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ مستحب ہے یاد رکھیے امر مستحب یہی ہے اصول فقہ میں اس کا حکم بیان کیا گیا المستحب ما يصاب مر على فعله ولا يعاقب على ترکی ہی. مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے پر کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے اب کسی نے اگر کھانے سے پہلے کھانے کا وضو نہیں کیا کرنا چاہیے تھا مستحب تھا باعث ثواب تھا روزی میں برکت کا ذریعہ تھا لیکن نہیں کیا اس وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے اس طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات شیطان ہمیں کوئی شخص مستحبات چھوڑتا ہے تو شیطان ہمیں بدگمانی جیسی آفت میں مبتلا کر کے ہمیں حرام کا مرتکب کروا دیتا ہے تو لہذا ہمیں بطور خاص جب بھی ہم نے جو برے گمان کے بارے میں سنا بدگمانی بعض اوقات مبا بعض اوقات مستحب بعض اوقات آرام باز اوقات کفر تو اس میں ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ ضروری ہے کہ میں جو اس کے بارے میں گمان کر رہا ہوں کیا یہ گمان ایسا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اگر شریعت اجازت نہیں دیتی اور ہم نے وہ بدگمانی اختیار کر لی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس بدگمانی پر توبہ لازم ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بدگمانی کا علاج بدگمانی کا کیسے علاج ہو سکتا ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لازمات امتی ابیرت و حس وس فرماتے ہیں تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں نمبر ایک بد شگونی برا شگون نمبر دو حسد اور نمبر تین بدگمانی فرمائے یہ میری امت کو لازم ہے یہ ضرور ان کو درپیش ہوں گی بد شگونی حسد اور بدگمانی ایک شخص نےب یا ما یاد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو لے جا سکتی ہیں ایسے شخصیں دور لے جا سکتی ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم نے فرما اذا حسد تفس تر اللہ جب تو حسد کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کر جب تو حسد کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کر فلا تحق تک ویدا وننتا فلاں اور جب تو کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو اب اس کی تحقیق نہ کر دل میں گمان پیدا ہوا ہو سکتا ہے یوں ہے اب اس کی ٹو میں مت پڑو اس کی تفتیش مت کرو فلا تحقق اب اس بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ اس بدگمانی کو مزید پختہ نہ ہونے دو اس طرح کے اس بدگمانی کی ٹو میں نہ پڑو اس بدگمانی کی تحقیق نہ کرو دل میں خیال آیا جھٹلانے کی کوشش کرو اس کو دل سے دور کرنے کی کوشش کرو اس کی مزید تحقیق اور تفتیش نہ کرو اور فرمایا وہ فرمایا جب بد شگونی پیدا ہو تو وہ کام کر گزر جب بدشگونی پیدا ہو تو وہ کام کر گزر گز با اوقات دکوں میں اب بھی شاید یہ معروف ہیں باتیں کالی بلی آگے سے گزر جائے تو یہ نحص کی علامت ہے بلی راستہ کاٹ جائے یا اس طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں یہ گھر میں یوں ہو گیا تو آج یوں ہوگا تو اس طرح کے مختلف جو شگون ہے شگونیاں ہیں اس کا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشاد فرمایا ہے یہ امت کو لازم لیکن فرمایا کہ جب تیرا کسی چیز کے بارے میں برا شگون پیدا ہو جائے تو اس کام کو تو اختیار کر لے اس کو کر گزر کالی بلی گزری دل میں وسوسہ وسوسایا اب جاؤں گا تو حادثہ ہو جائے گا تو اب لازمی جاؤ تاکہ تمہارا یہ شگون آئندہ کے لیے دوبارہ پیدا نہ ہو اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نے یہ سنا کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے بدگمانی کا علاج علاج ہم نے سنا کہ بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں ٹٹولے مت اس کے بارے میں ایسی صورت اختیار نہ کہے جہاں تحقیق یا تفتیش کی نوبت آئے اسی طرح یاد رکھیے بدگمانی چونکہ گنا ہے لیکن دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گناہ میں شرکت ہے دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا بلا اجازت شرعی دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گناہ میں شرکت ہے دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گناہ میں شرکت ہے اس کی مثال وہی ہم لے سکتے ہیں جیسے شراب خانے میں ایک شخص جاتا ہے اب یہ شخص شراب نہیں پیتا لیکن ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں شرابی لوگ بیٹھتے ہیں اب لوگ اسے دیکھ کر شرابی سمجھیں گے اب چونکہ اس نے خود اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر پیش کیا لہذا اب اس شخص نے گویا اگر کوئی اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور وہ گنا کا مرتکب ہوتا ہے ہم نے یہ صورت بھی سن لی کہ ایسی صورت میں اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ ناجائز نہیں ہے لیکن بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ سامنے والا گناہ کر رہا ہے تو یہ خود اس کے گنا میں معاونت ہے لہٰذا دوسرے کو گنا دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گنا میں شرکت ہے تو ان معاملات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اسی معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں مؤقف تھے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئی جب ملاقات کے بعد وہ جانے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں یعنی اعتقاف میں تھے تو جو حد تھی مسجد کا دروازہ وغیرہ وہاں تک چلنے کا فرمایا کہ میں وہاں تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں جب آپ انہیں رخصت کر رہے تھے تو دو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نما سامنے سے گزرے انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور فرمایا یہ میری زوجہ صفیہ ہیں اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر بہترین انداز میں امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ یقیناً کوئی صحابی سرکار کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں برا گمان اس کے دن میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا اب جب سفی حضرت سیدا تنا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہی تھی انصاری صحابہ نے جب دیکھا سرکار نے بلایا اور فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارث کی سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان شیطانسانی سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور فرماتے ہیں وہ ان خشی انفس انفسی کما شیعہ اور آپ فرماتے ہیں تو میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے اس لیے جب کسی کے بارے میں گمان ہو کے ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میرے قول میرے فیل سے اس کو کوئی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو سامنے والے کی بدگمانی کو دور کرنا چاہیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ دیا کاری اور بدگمانی آج ہم نے دو مہلکات کے بارے میں سنا الحمد عزوجل مکتبت المدینہ نے بدگمانی کے بارے میں بھی بہترین مواد شاعری کیا ہے. یہ بدگمانی کے بارے میں رسالہ ہے اس کا نام بدگمانی ہے یہ چھوٹے سائز میں بھی اور بڑے سائز کے اندر بھی بدگمانی یہاں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں یہ بھی نیت کر لیجئے اور جو مدنی چینل پر جو ہمارے اسلامی بھائی شامل سلسلہ ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشا اللہ فرصت میں اولین موقع جو انشاءاللہ ان اللہ ہم یہ بد گمانی اور ریاکاری کاری کے بارے میں دونوں یہ کتابیں اور رسالے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہاں جو اسلام بھائی موجود ہے مکتبت المدینہ کا بستہ یہ باہر غالبان لگا ہوگا تو تمام اسلام میں کوشش فرمائے یہ ریاکاری اور بدگمانی گمانی یہ دونوں ریاکاری کی کتاب میں نے کی یہ کافی زخیم ہے مبلغین کے لیے بہترین اس میں مواد ہے اور اس کے علاوہ یہ بد کا رسالہ ہے یہ پینسٹھ صفحات پر مشتمل یہ الحمدللہ یہ دونوں علوم ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے اس کے بارے میں ہمیں ضروری معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بھی گنا سے بچیں اور دوسروں کے لیے بھی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن سکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی اور ریاکاری جیسی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم قبیرہ گناہ اونزل سے ایک قبیرہ گناہ اولیاء اللہ کو عیزہ دینا اور ان سے عداوت رکھنا اولیاء اللہ کو عیزہ دینا اور ان سے عداوت یعنی دشمنی رکھنا اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبو فقد احتملو بہتانا وعثم مبینا ترجم ایک انظل ایمان اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں یعنی بغیر کسی عمل کے کوئی انہوں نے ایسی برائی بھی نہیں کی بغیر کی کسی عمل کے ستاتے ہیں اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا یہ مطلقاً مومنین اور مومنات کے بارے میں کہ چاہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو کوئی ستائے اب ارشاد فرمائے انہوں نے بہتان اور کھلا گنا اپنے سر لیا اور علیاء کاملین یہ یقیناً عام مومنین سے یہ بدر جہاں بہتر ہیں بخاری شریف کی یہ روایت ملتی ہے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من آدالی ولی ین فقد اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے دشمنی رکھے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اب غور فرما لیجیے اولیاء اللہ کی موخالفت کرنا اولیاء اللہ کے بارے میں دل میں عداوت کے جذبات رکھنا اولیاء کی عظمت کا معترف نہ ہو اولیاء اولیا کے بارے میں ان کی شان میں تنقید کے پہلو نکالتا رہے اولیاء ولی کا ذکر آئے تو بس دل میں تنگی پیدا ہو اداوت اور بگ کے جذبات ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے بارے میں ہم نے سن لیا اللہ تبارہ کا وطالعہ کا اپنے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خدا ناخواستہ کسی معاملے کی وجہ سے اولیاء اللہ کے معاملے میں ان کی عظمت کے ذکر کے وقت دلی تنگی کا شکار ہوتے ہوں تو اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالع کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے اللہ تبارک وطالع کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے اسی طرح ایک اور کبیرہ گنا گردش ایام کے سبب زمانے کو برا کہنا مالدار تھا غریب ہو گیا اس کا مال و دولت چلا گیا اس کا بینک بیلنس چھن گیا دولت ختم ہو گئی کاروبار ختم ہو گیا اب اس وجہ سے یا پھر حالات خراب ہو گئے کسی بھی وجہ سے اب وہ کہے زمانہ ایسا آ گیا زمانہ برا ہے زمانہ ہی ایسا ہے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گردش ایام کے سبب زمانے کو برا کہنا یہ منع ہے حضرت سید آبو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں اور ایک اور روایت نے فرمایا اللہ تبارہ کا بطالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس زمانے کے دن رات پھیرتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں ان دونوں کو روک دیتا ہوں پھر اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور مقام پر اشارہ فرمایا تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ بنانے والا ہے اور یہ روایت کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمانہ ہے وہاں زمانے بنانے والا ہے مراد لیا گیا تو اب اس وجہ سے اگر کبھی گردش ایام آ جائے حالات اس طرح کے ہو جائیں تو ہرگز یہ واویلا نہیں کرنا چاہیے زمانہ برا آ گیا زمانہ ہی ایسا خراب ہے ایسا کہنا شر یہ ممنوع ہے اگر اس طرح کے پہلے گنا ہوئے ہوں زمانے کو برا کہا ہے اولیاء کاملین کے بارے میں اگر کوئی ذاتی اناد کی بنا پر کوئی اناد اور دشمنی یا کلبی جو قدورت کے جذبات اگر اولیاء کاملین کے بارے میں پائے جاتے تھے اسی طرح ریاکاری کا گنا بکثرت فادر ہوتا رہتا ہے اس گنا سے بھی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی ان تمام گناہوں سے توبہ ہم سب پر لازم ہے تو آئیے لگے ہاتھوں ہم ان تمام گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں تمام اسلامی بھائی اپنے دل میں ندامت کے جذبات پیدا کرتے ہوئے آئندہ تمام گناہ نہیں کریں گے اس نیت کے ساتھ یہ کلمات مل کر کہہ لیجئے یا اللہ آج تک مجھ سے جس قدر ریا بدگمانی اولیاء کاملین کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات یا زمانے کو برا کہنے کے گناہ سرزد ہوئے بلکہ سارا زندگی میں جس قدر گناہ ہوئے میں ان تمام گناہوں سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری اس توبہ کو عرول فرما اور مجھے میری توبہ پر اس دقامت عطا فرما سلاۃ وسلام یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ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 وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ان شاء اللہ کل بروز اتوار ہمارا یہ فیضان جو فرض علم کورس ہے انشاءاللہ اس کا یہ درجہ آٹھ بجے کی بجائے نو بجے لگے گا تو نو بجے اس کا سٹارٹ ہوگا ویسے عام طور پر سات بجے ہمارے ہاں جو مدرسۃ المدینہ یوں سمجھے مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ کل آٹھ بجے شروع ہوگا اور کل دارالفتہ کے ہمارے مفتی صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے تمام اسلامی بھائی کوشش فرما کر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی کل بھرپور طریقے سے فرض علوم کورس میں شرکت کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ اللہ کل ہم بھرپور انداز میں شرکت کریں گے کل درجے کا ابتدائی وقت آٹھ بجے ہے آٹھ بجے سے نو بجے تک بس ہی قرآن پاک اور مدنی قاعدہ وغیرہ کا سلسلہ ہوگا جبکہ نو تا گیارہ انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں فرض علوم کی برکات سے مالا مال ہونے اور ان معاملات پر عملی طور پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم